کوئی مسئلہ کوئی مطلب نہیں یہ حصہ غسل میں داخل ہے دھونے میں شامل ہے محسوس ناسیا نہیں کہتے کبھی کبھی آدمی جب پگڑی باندھتا ہے تو پگڑی کچھ لوگ یہاں سے باندھتے ہیں کہ جس میں بال کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا ہے اور کچھ تھوڑی سی پگڑی پیچھے رہتی ہے جس میں بال کا یہ حصہ نظر آتا ہے تو اسی کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اپنی پیشانی کے اوپر بال کے کھلے ہوئے حصے پر مسا کیا اور عمامہ پر مسا کیا تو اگر پگڑی اس طرح سے ہو کہ بال کے سر کا اگلا حصہ تھوڑا بہت کھلا ہوا ہو بال نظر آ رہے ہو تو وہاں پر آدمی مسا کر لے اور پگڑی پر مسا کر لے اور پھر دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ بل خفین اور موزے پر مسا کیا تو آج سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ بےناسیت ہی کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے پر مسا کیا لہذا اگر سر کے کچھ حصے پر مساح کر لیا جائے تو مساح کرنا مساح ہو جائے گا جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ہاں یا امام ابو نیفر رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں چوتھائی سر کا یا امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں کچھ سر کا مساح کر لیا جائے تو کافی ہوگا وہ اسی حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں اسی حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسا کیا اور آپ کے سر پر پگڑی نہیں تھی تو آپ نے کیسے مسا کیا اس کا اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور پیچھے لے گئے اور پیچھے سے پھر آگے لے آئے تو مسا کا طریقہ جب سر پر پگڑی نہ ہو تو یہی ہے کہ پھر پورے سر کا مساح کیا جائے گا اور اگر سر پر کوئی پگڑی باندھے ہے اور سارا سارے سامنے کے بال بھی پورے بند ہیں تو دلیل سے اور حدیثوں سے یہ حدیث بھی یہاں پر موجود ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اور دوسری حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں پگڑی پر مساح کرنا جائز ہے یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے آسانی ہے تو اگر سر پر پگڑی ہے اور وضو کر رہا ہے آدمی چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد پگڑی پر مساح کر سکتے ہیں درست ہے اگر سر کا اگلا حصہ نہیں کھلا ہے تو پھر پگڑی پر مساح کر لیں گے کافی ہو اور اگر سر کا اگلا حصہ اگلے سر کے اگلے حصے میں بال کھلے ہوئے ہیں تو ان بالوں پر ایسے مسا کر لے پھر پگڑی پر مسا کریں یہاں پر جو حدیث ہے ایک ساتھ ہے ایک ساتھ کے مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نے اپنی پیشانی کے اوپر کھلے ہوئے حصے پر یا سر کے اگلے حصے پر مسا کیا اور پھر پگڑی پر مسا کیا تو ایک ساتھ یہ معاملہ ہے ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہے اپنے, اپنے ناسیہ پر یعنی سر کے اگلے حصے پر مسا کیا ہو اور پھر اسی پر اکتفا کیا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اگلے حصے پر جسے ناسیہ عربی میں کہا جاتا ہے اس پر مسا کیا اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے پگڑی پر مسا کیا لہذا اس حدیث سے استدلال کرنا اور دلیل پکڑنا کہ سر کے چوتھائی حصے کا مساح کر لینا کافی ہے یا سر کے بعض حصے پر مساح کر لینا کافی ہے یہ اس حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے یہ حدیث دلیل نہیں بن سکتی کیوں دلیل نہیں بن سکتی اس لیے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے پر مساح کیا وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بقیہ حصے پر مساح کر کیسے کیا ہے پگڑی بندھی ہوئی تھی آپ نے اس لیے حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسا کیا اصل میں خف کس کو کہتے ہیں خف کا لفظ عام طور سے جو مشہور ہے وہ ہے چمڑے کے موزوں کو خف کہا جاتا ہے چمڑے کے موزوں کو عام طور سے خف کہا جاتا ہے اور خفین دو موزوں کو کہا جاتا ہے دونوں پاؤں میں موزے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر بھی مسا کیا اس کی بات ہو سکتا ہے حافظ بن حضر رحمتہ اللہ علیہ کہیں مستقل طور پر مسح کے بعد میں اس کا ذکر کرے لیکن چونکہ یہاں بات آ گئی ہے اس لیے موزوں کے پر مسح کرنے کے سلسلے میں چند باتیں ذکر کر دی جاتی ہیں ایک بات تو یہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ خفین چمڑے کے موزے کو کہتے ہیں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے لیکن بعض صحابہ نے چمڑے کے موزوں کے علاوہ دوسرے موزوں کو بھی خفین سے تعبیر کیا ہے لہذا خفین کے لفظ سے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر چمڑے کا موزہ ہوگا تبھی اس پر مساح کیا جائے گا کیونکہ خفائن پر مساح کرنے کی بات آئی ہے تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا کہ چمڑے کے موزے, موزے, موزے کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے خف پر جو ہے چمڑے کے موزے کا اطلاق ہوتا ہے تو جہاں چمڑے کے موضوع کو خفین کہا جاتا ہے وہیں پر صحابہ اکرام نے حضرت عنصر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ نے چمڑے کے علاوہ دوسرے موزوں پر بھی خفین کا لفظ کہا ہے لہذا لغت کے اعتبار سے تو یہ کہا جا سکتا ہے لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں خفائن جو ہے چمڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے لیکن صحابہ اکرام کے استعمال میں دونوں طرح کے موزوں پر خفائن کا استعمال اے لفظ، اے اطلاق ہوا ہے اس لیے چمڑے کے علاوہ دوسرے موزے پر بھی مساح کرنا کیا ہے جائز ہے یہ تو اس لفظ سے بات آ رہی ہے ورنہ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے اسی طرح کی حدیث آئی ہے جس میں جوربین کا لفظ آیا ہے جوربین کا لفظ آیا ہے یہ حدیث حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے دوسرے لفظوں میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وضو کرایا آپ کے لیے پانی ڈالا آپ نے وضو کیا اور جب آپ کہ پاؤں دھونے کا وقت آیا سر کا مساح اور کان کا مساح کر چکے تو حضرت مغیرہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاؤں سے خفین کو یعنی چمڑے کی موزے کو اتار دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا داما فعنی ادخل توما چھوڑ دو ان کو نہ اتارو کیونکہ میں نے ان کو جو ہے پاکی کی حالت میں داخل کیا ہے یعنی پاکی کی حالت میں پہنا ہے لہذا موزے پر مسح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ باوضو ہو کر کے موزے کو پہنا جائے جب باوضو ہو کر کے پاؤں دھو کر کے پورا وضو کیا پاؤں بھی دھویا اور پھر اس کے بعد موزہ پہن لیا تو پھر اس کے لیے رخصت ہے کہ دھونے کے بجائے مقیم ایک رات اور ایک دن اس پر مسح کر سکتا ہے اور مسافر تین رات اور تین دن مساح کر سکتا ہے مسافر کے لیے اور زیادہ رخصت ہے ایک تو بات یہ معلوم ہوئی دوسری بات حضرت مغیرہ امن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے جس میں خفین کے بجائے کون سا لفظ ہے جوربین کا لفظ ہے اور جورب کس کو کہتے ہیں چمڑے کے علاوہ دوسری چیزوں سے دوسرے کپڑوں سے ڈائلون یا اون یا اس طرح سے ان چیزوں سے بنے ہوئے موزے کو یورب کہا جاتا ہے جسے آج ہم اردو میں جراب یا جرابیں کہتے ہیں تو یہ جورب ہی سے کچھ بنا ہوا لفظ ہے تو حدیث میں وہ بھی ثابت ہے حدیث سے حدیث میں وہ لفظ بھی آیا ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت ہے اور اس کے علاوہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور دوسرے صحابہ کرام سے بھیرت پر چملے کے علاوہ دوسرے دوسری چیزوں سے کپڑوں اور نائلون اور اون وغیرہ کے سے بنے ہوئے موزوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے لائبریری میں ایک جمال الدین قاسمی مصری عالم ہے اور بڑے اچھے عالم ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے المس الوربین المسو الوربین یعنی چمڑے کے علاوہ دوسری چیزوں سے بنے ہوئے موزوں پر مسح کا بیان اور باقاعدہ انہوں نے موٹی کتاب عربی میں لکھی تھی اس کا اردو میں ترجمہ لائبریری میں موجود ہے اس میں پوری تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے کہ جوربین یعنی چمڑے کے موزوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے بنے ہوئے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں آج جو عام طور سے موزے پہنے جاتے ہیں چمڑے کے نہیں ہوتے بازاروں میں جو بکتے ہیں ان پر بھی مسح کرنا درست ہے جائز ہے بعض لوگ بعض کو کہا یہ شرط لگاتے ہیں کہ چمڑا ایسا ہونا چاہیے کہ خوب موٹا ہونا چاہیے اور یہ کہ اس کو پہن کر کے ایک دو میل چلے آدمی چل سکتا ہو تب اس پر مساح کر سکتے ہیں یہ شرط حدیث کے اندر موجود نہیں ہے جب یورپ پر چمڑے کے علاوہ دوسری چیزوں سے بنے ہوئے موزوں پر صاحب اکرام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساح کیا ہے تو ہمارے لیے یہ شرط لگانا درست نہیں ہے اور شدت پیدا کرنا اور چمڑے کے علاوہ دوسری چیزوں سے بنے ہوئے موزوں پر یا جوربائن پر مساح نہ کرنے کی مسا سے منع کرنا یا مساح نہ کرنے کی اجازت نہ دینا یہ درست نہیں ہے. بات سمجھ میں آ جی تو ایک چیز جو یہاں پر سمجھایا میں نے وہ یہ کہ ناسیہ کے لفظ سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ چوتھائی سر یا سر کے بعض حصے پر مسا کر لیں گے تو کافی ہوگا کوئی یہ دلیل یہ حدیث صحیح مسلم کی دلیل پیش کر کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی نے ناسیہ پر سگرے سر کے اگلے حصے پر مسا کیا تو ہمارے لیے بھی کافی ہے تو اس کو ہم کیا جواب دیں گے کہ اس وقت جس وقت اللہ کے رسول صلی نے سر کے اگلے حصے پر مسا کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ کے سر پر آماما تھا اور آپ نے سر پر اگلے کھلے ہوئے حصے پر مساہ کرنے کے بعد جو ہے بقیہ حصے پر امامہ پر مسا کیا لہذا یہ دلیل نہیں بن سکتی جی, جی, جی, جی جس طرح وضو میں سوال ان کا درست ہے اور بہت موقع سے ہے موضوع کے علاوہ موضوع کے علاوہ جوربین کے علاوہ یا خفین کے علاوہ بقیہ اور چیزوں پر اگر بوقت ضرورت مساح کرنے کی مساح کرنے کرنا پڑے تو اس میں تہارت کی شرط نہیں ہیں مثال کے طور پر پچھلے درسے میں بات گزر چکی تھی گزر چکی ہے کہ جیسے پٹی ہے پٹی آدمی ہاتھ میں یا کہیں بھی آزا وضو میں سے کہیں بار زخم لگ گیا اور اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی وضو کی شرط نہیں ہے اسی طرح اس میں دن کی قید وقت کی بھی قید نہیں ہے اسی طرح سے پگڑی کے بارے میں بھی پگڑی کے بارے میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی حالت میں پگڑی باندھی ہو تبھی آپ نے پگڑی پر مسا کیا ہو اماما پر مسا کیا ہو تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے موزوں کے لیے جرابوں کے لیے یہ شرط ہے چونکہ لفظ موجود ہے حدیث کے اندر بات سمجھ میں آ گئی سب لوگوں کی جی ہاں جی. نظر الدین بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ خمار کا لفظ ہے حدیث میں بعض الفاظ جو ہے عمامہ کے بجائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خمار پر مسا کیا تو اس سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ عورتیں بھی اپنے دوپٹے پر جو ہے مساح کر سکتی ہے نہیں جہاں خمار کا لفظ آیا ہے وہاں پر اماما کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوا چونکہ وہ سر کو ڈھک لیتا ہے ڈھانپ لیتا ہے اس لیے اس کو خمار کا لفظ ہے. کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امامہ مانتے تھے دوپٹہ نہیں استعمال کرتے تھے اس لیے جو انہوں نے سوال کیا کہ عورتیں کیا اپنے دوپٹے پر مساح کر سکتی ہیں تو عورتیں دوپٹے پر مساح نہیں کریں گی بلکہ سر پر مساح کریں گی جی راوی حدیث حضرت مغیر رضی اللہ تعالیٰ ہیں ان کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو عیسیٰ ہے اور اس کے بعد غزوہ خندق کے ایام میں مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ آئے سلح دیبیا میں شامل ہوئے یہ ان کا پہلا مارکا تھا جس میں وہ شریک, شریک ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوفہ کے یہ گورنر مقرر ہوئے اور سن پچاس سدری میں کوفہ ہی کے اندر وفا پائے آپ محسوس کریں گے کہ صحابہ اکرام جیسے جیسے اسلامی حدود وسیع ہوتی گئی ویسے ویسے مختلف جگہوں پر صحابہ اکرام بٹ گئے کیوں بٹ گئے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے کوئی شام چلا گیا کوئی گفا چلا گیا کوئی راغ چلا گیا اس طرح سے صحابہ اکرام Nee, یہ نہیں سوچا کہ چلو مکہ ہی ہے مکہ میں رہیں گے تو ہم جو ہے یہاں ایک لاکھ نماز کا ثواب ملے گا مدینہ میں رہیں گے تو مسجد نبوی کے اندر جو ہے ایک ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا اور فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی بیان فرمائی اتنی ہاں یہ سب صاحب اکرام نے نہیں سوچا اس سے بڑھ کر کے ان کا ان کا ان کا عزم تھا اور ان کی ذمہ داری تھی ان کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر کے کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کو دوسروں تک پہنچایا جائے کیونکہ مکہ مدینہ میں رہ کر کے فضیلت اور کیا کہتے ہیں ثواب حاصل کرنا یہ ان کی ذات تک محدود ہوتی تھی بات لیکن دین پہنچانا یہ اس سے بڑی اہم ذمہ داری ہے اس لیے صحابہ کرام مختلف علاقوں میں اور مختلف ملکوں اور جگہوں میں پھیل گئے تاکہ اللہ کا دین پہنچائے وہاں اگلی حدیث ہے وعن جابر بن اللہ في صفت حج صلی اللہ, اللہ, اللہ امام حافظ نے اس کی وضاحت فرما دی حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ انہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت حج کے سلسلے میں حدیث پوری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بنیاد بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی صفت حج پورا پوری ذکر کر دیا ہے پوری ایک کتاب سمجھ لیجئے بعض صحابہ سے بعض راویوں سے جو اور باتیں حج کے تعلق سے آئی ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے پوری روایت اور حج کا پورا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے ایک لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے ترجمہ پہلے سن لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی صفت کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے صفا یا سائ کی ابتدا اس پہاڑی سے کرو جس پہاڑی کا ذکر اللہ تبارک مطالعہ نے پہلے کیا ہے اگر پوری حدیث ذہن میں نہیں ہوگی تو یہ ٹکڑا صرف اتنا ٹکڑا نہیں سمجھ میں آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہاں فرمایا سفا پر سفا پر پہنچنے کے بعد سہی کرتے وقت صحیح شروع کرتے وقتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس پہاڑی سے اپنے سید کی ابتدا کرو جس پہاڑی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا ہے کس پہاڑی کا ذکر کیا ہے پہلے صفا کا ان انفا و من منشاء اللہ تو یہ لفظ جو ہے سرن نس کا ہے یہ لفظ کس کا کس کتاب کا ہے اب امر کا لفظ ہے امر کا لفظ اب تم لوگ شروع کرو یا سید کی ابتدا کرو اس پہاڑی سے جس پہاڑی سے جس پہاڑی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا ہے جس پہاڑ کا یعنی صفا کا ذکر کیا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہی روایت ہے جو اب کے لفظ سے ہے خبر بے الخبر کا مطلب کیا ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدا او کا لفظ استعمال کیا ہے امریکہ سے گا استعمال نہیں کیا ہے بلکہ میں شروع کر رہا ہوں اس پہاڑی سے جس پہاڑی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا ہے تو یہ فرق امام حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے حج والی بات کو حج والی روایت کو یہاں پر کیوں نقل کیا ہے وضو کی صفت میں وضو کی کیفیت چل رہی ہے نا کسی کو معلوم ہے کیا بتانا چاہتے ہیں سہی کے دوران وضو کی ضرورت نہیں ہے یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں تو اس کا اس کی بات ہی نہیں آئی ہے یہاں پر اصل میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وضو کی ترتیب کو بتانا چاہتے ہیں وضو کی ترتیب کو بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں حج کے سلسلے میں سید کے وقت یہ بیان فرمایا کہ میں سید کی ابتدا اس پہاڑی سے کر رہا ہوں جس پہاڑی کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا ہے تو وضو میں بھی اللہ تعالی نے کیا فرمایا یا ای الدین تم قمتم الى سلو فاغسلوا حکم کیا ایمان والو جب تم نماز کا پڑھنے کا ارادہ کرو تو اب وہاں پر وضو کا لفظ نہیں ہے لیکن کہا فرمایا کہ پہلے آؤ جب ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو فخر سلو آئی دیا <دِيَكُم> اس کے بعد کس کا ذکر ہے ہاتھوں کا ال المراف تک تکو سکم <برؤوسکم> تیسرے نمبر پر سر کا مسا کرو اردولا کم ال ال <كادَيْل> اور پاؤں کو تخنوں تک دو تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے حج والی بات سے کس بات پر استدلال کیا ہے وسو کی ترتیب پر استدلال کیا ہے کہ گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ترتیب سے وضو کیا کبھی پہلے پاؤں نہیں دھویا پھر بسا کیا ہو پھر آپ نے ہاتھ دھویا ہو منہ دھویا ہو آگے پیچھے کچھ نہیں کیا اسی ترتیب سے جس ترتیب سے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہ اور بات ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھویا تین بار پھر تین بار کلی کیا پھر پانی ناک میں پانی ڈالا پھر اس کے بعد آپ نے بقیہ وضو پورا کیا ترتیب کے ساتھ کبھی آپ نے اس کے خلاف نہیں کیا لیکن چونکہ لیکن چونکہ وضو کے تعلق سے حدیث کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں تھا اس لیے حدیث کے اس لفظ کو لا کر کے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے صحیح کی ابتدا صفا پہاڑی سے کی اسی طرح کی آیت وضو میں بھی ہے آیت وضو میں بھی کیا ہے پہلے کس چیز کا ذکر ہے چہرے کا ذکر ہے تو اس لیے وضو میں بھی ترتیب ہاں ملحوظ رکھنی چاہیے وضو میں بھی ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے بعض علماء نے ترتیب کو واجب قرار دیا ہے ترتیب کو واجب قرار دیا ہے واجبات وضو میں جب ذکر کریں گے تو کہیں گے کہ چہرہ پھر ہاتھ پھر بسا پھر پاؤں کا دھونا اور ترتیب اور ایک چیز اور ذکر کرتے ہیں کیا موالات جسے کہتے ہیں کانٹینیو در درپے ایسا نہ ہو کہ چہرہ دھو لیا اس کے بعد بات چیت کر رہے ہیں تو آدھا گھنٹے کے بعد تو ہاتھ دھو رہے ہیں ایسا نہیں کانٹینیو ہونا چاہیے دیر نہیں لگانی چاہیے تو اس حدیث سے حافظ ابن حضر رحمت اللہ سابت کیا, کیا ہے ترتیب وضو کو وزو کے اندر جو ترتیب ہے اس کا اس کو ثابت کیا ہے آگے دیکھیں حضرت رضی اللہ تعالی عہصاری صحابی ہیں مشہور صحابی ہیں جنگ بدر میں شریک ہوئے اور اسی طرح سے بہت ساری جنگوں میں شریک ہوئے اور انہوں نے ہاں سن 74 ہجری میں 74 ہجری میں مدینہ کے اندر وفات پائی اور یہ مدینہ کے اندر وفات پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے بہت ساری روایت ہے بڑے مشہور صاحبی اگلی روایت انہی سے ہے لیکن ضعیف ہے وانبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادار الماء على <سلام> کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کوہنی ہاں پر آیت میں کیا ہے ہاں واحدیہ کم ال یہاں پر کیا ہے مرفقع نا کو ہٹا دیں گے تو مرفقائ ہو جائے گا مرفک کس کو کہتے ہیں کوہنی کو کہتے ہیں دو مرفک ہے یہاں پر دونوں کوہنیوں پر آپ پہ پانی،, پانی اڑیلتے تھے بہاتے تھے آ, یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اب یہ چیز جو ہے ہاتھ دھونے میں کوہنیوں تک جو ہے ہاتھ دھونا ہے تو اس میں آیت کے ذریعے سے شامل ہو گیا اس میں الگ سے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگے بات ہے اگلی بات ہے کہ ابو هرث اللہ تعالی نے اس روایت ہے حدیث وان ابھی ہو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد و ابو وب نماجا بسنابن ویف ان مت مدی وزید و ب سعید محبہ و احمد لا تو شعی ہوں دیکھیے یہ حدیث بسم اللہ کے تعلق سے ہے بسم اللہ کو پہلے ہونا چاہیے لیکن اب کیا ترتیب ہے شاید حافظ بن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو پہلے شروع کیا ہے ذکر کیا ہے جو حدیثیں بالکل ثابت ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی حدیثیں ہیں چونکہ اس میں اس حدیث میں کلام ہے کیا ترجمہ حدیث کا ہے پہلے سن لیں بسم اللہ کے تعلق سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وضو نہیں جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں کیا اس کا وضو نہیں حدیث کا درجہ دیکھیں لا وضوع آ اس کا وضو نہیں ہوگا جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا حدیث کا درجہ حدیث حسن ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح اور ضعیف ابن ماجہ کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے حسن حدیث قابل عمل قابل حجت ہے تو اس حدیث کی بنیاد پر بہت سارے علماء نے بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ جو شخص بسم اللہ بھول جائے اس کا وضو نہیں ہوگا بسم اللہ اگر بھول جائے تو اس کا وضو نہیں ہوگا اس حدیث کی بنیاد پر لیکن بعض علماء نے کہا ہے چونکہ اس حدیث پر تھوڑا سا کلام بھی ہے تو اس کا علماء نے کہا ہے کہ اگر جان بوجھ کر کوئی یاد رہتے ہوئے یاد رہتے ہوئے جان بوجھ کر کوئی قسد وضو کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو واقعی اس کا وضو نہیں ہوگا اس حدیث کی روشنی لیکن اگر کوئی بھول گیا بھول گیا نیت تو ہے دل میں لیکن بھول گیا بسم اللہ پڑھنا تو کہتے ہیں کہ اس کا وضو ہو جائے گا شیخ ابن شیخمن رحمتہ اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دیا ہے کہ اس کا وضو ہو جائے گا ہاں چونکہ بھول گیا ہے اور بھول کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا کرنے والا ہے کتاب کے اندر یہ اس حدیث کو حافظ بن حضر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ابو داؤد ابو رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن ماجا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے ضعیف صنعت کے ساتھ اور ترمزی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سعید بن زید اور ابو سعید وغیرہ سے اس کو نقل… نقل… نقل… روایت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث ثابت ہی نہیں ہے تب کیا کہا جائے گا یہ حدیث سوکھی ایک سند سے نہیں آئی ہے. بلکہ کئی سندوں سے آئی ہے تو جس سند سے ابو رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی سند سے جو احمد بن حمبل رحمتہ اللہ علیہ اور ابو داؤد رحمت اللہ علیہ رحمۃ اللہ نے بن یہ ابو حرین تعالیٰ والی سند جو ہے ان سے جو روایت کی گئی ہے اس سند میں کمزوری ہے ضعیف ہے وہ سند اسی طرح سے اور جو یہ حدیث اس حدیث کے دوسری سندیں بھی پائی جاتی ہیں دوسری سندیں بھی پائی جاتی ہیں تو ان کئی سندوں کو ملا کر کے کئی دوسرے صحابی سے بھی یہ روایت مروی ہے دوسرے جیسے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اور کیا کہتے ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے اور کئی صحابہ سے حدیث مروی ہے تو جب کبھی حدیث کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک, ز... ایک... ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے لیکن وہ ضعیف حدیث کئی سند سے آئی ہے کئی صحابہ سے روایت کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کی کچھ نہ کچھ کیا ہے اصل ہے جس کی وجہ سے ضعیف حدیث اگر کئی سندوں سے آتی ہے تو وہ کیا تھوڑی سی اس کے اندر تقویت پیدا ہو جاتی ہے طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ضعیف حدیث اٹھ کر کے حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ لوگوں کو ایک حدیث ہے یعنی لا وزو لمن مل لم ید اسم اللہ علیہ یہ حدیث ہے متن ہے اس حدیث کو ابو رضی اللہ تعالی عب بھی روایت کرتے ہیں ابو سعید رضی اللہ تعالی تعالیٰ بھی روایت کرتے ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں اور دوسرے دو ایک دو ایک صحابی اور روایت کرتے ہیں یا تین ہی مان لیں تین صحابی سے حدیث روایت کی جا رہی ہے لیکن یہ حدیث ابو حرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صنعت سے ابو حرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تابئی پھر تباہ تابئی پھر ان سے پہلے تو مطلب مثال کے طور پر چار پانچ لوگ چھے لوگ اس روایت کو ایک چین یہ ہو گئی ایک سند یہ ہو گئی ابو سعید رضی اللہ عنہ اور اس سند کے اندر کوئی راوی ہے جو زائف ہے تو اس کی وجہ سے یہ حدیث زائف ہو گئی دوسری دوسری چین ہے جو ابو سعید رضی اللہ عنہوں سے ہے تو اس میں بھی آگے چل کر کے کوئی ضعیف راوی ہے تیسری سند ہے تیسری چین ہے اس میں بھی آگے چل کر کے کوئی راوی ضعیف ہے تو کئی ضعیف راوی یا کئی ضعیف سرد مل کر کے کیا ہے طاقت مل جاتی ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں لیکن اگر کوئی حدیث سخت ضعیف ہوتی ہے تو وہ حسن کے درجے تک نہیں پہنچ پاتی کم درجے کا اضاف اگر ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے حدیث کے اندر تو کئی سرحد سے آنے کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے ہاں تو اسی لیے جو بات کے علماء ہیں اب یہ کہا جا سکتا ہے امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کیا فرمایا کہ بسم اللہ کے تعلق سے ثابت ہی نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گویا کہ ان تک جو ہے جو دوسری حدیث کی سندیں ہیں دوسرے صحابہ سے جو حدیث روایت ہے وہ ان کو نہیں معلوم تھی یا حافظ ابن حضر امام احمد بن حمل اللہ علیہ نے اسی ایک سند کو دیکھ کر کے اور کسی ضعیف راوی کو دیکھ کر کے کہہ دیا ہو کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے لیکن بات کے علماء نے کئی حدیث کی جو دوسری کتابیں ہیں ان سے اکٹھا کر کے جب اس طرح حدیث کی مختلف سندوں کو جمع کیا تو اس سے اس حدیث کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جائے گی لہذا اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ چونکہ بالکل واضح طور پر یہ حدیث پکی صحیح نہیں ہے اس لیے اس حدیث کے سلسلے میں اتنی شدت نہیں برتی جائے گی کہ اگر کوئی بسم اللہ بھول گیا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا اسی وجہ سے الما نے کہا کہ اگر جان بوجھ کر کے یاد یاد رکھتے ہوئے اگر کسی نے قصدن بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس کا وضو نہیں ہوگا کیونکہ اس نے گویا کہ حدیث کی سراہتن مخالفت کی ہے کھلی مخالفت کی ہے لیکن اگر کوئی بھول گیا تو اس کا وضو ہو جائے گا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات یہ آئے کہ آپ تو یہاں کہہ رہے ہیں خلا وضو عل ملّم اسم اللہ میں اگر کوئی بھول جائے تو کیا کہتے اس کا وضو ہو جائے گا یا آپ بسم اللہ پڑھنے کو واجب اور ضروری نہیں مانتے ہیں جبکہ حدیث یہاں پر موجود ہے اور ایک حدیث اور ہے جس میں ہے کہ لا صلاح عل ملّم یا قراب کتاب کہ اس کی نماز ہی نہیں جو سور فاتحہ نہ پڑھے تو آپ یہاں بسم اللہ کو اسی طرح کے ل... الفاظ ہیں وہاں آپ کہتے ہیں واجب نہیں ہے اور سورے فاتحہ کی والی حدیث کو آپ واجب قرار دیتے ہیں کہتے ہیں رکن ہے تو اس کا جواب مختصر طور پر یہ ہے کہ ایک تو سور فاتحہ پڑھنے والی حدیث بہت ساری ہیں بہت ساری حدیث ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی بہت ساری حدیث ایک صحابی سے نہیں بہت سارے صحابی سے تو وہ حدیث چونکہ بڑی اسٹرانگ ہے بڑی قوت والی حدیث ہے متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک تو اس کے اندر طاقت کے اعتبار سے وہ حدیث وہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو وضو ہے یہ بسم اللہ ہے یہ وضو کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ جو ہے وضو کا حصہ نہیں ہے جبکہ وہاں پر جو سور فاتحہ پڑھنے کی بات ہے وہ نماز کا حصہ ہے فرق ہے دونوں سمجھ رہے ہیں نا اس لیے یہ بات ہے. یہ نہ کہیں کہ ہاں یہاں تو آپ کر رہے ہیں یہاں نہیں کر رہے ہیں. بات میری سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آپ لوگوں کے کہ بسم اللہ ایک وضو سے الگ چیز ہے اور سور فاتحہ وضو کا حصہ ہے ہاں؟ تو اس لیے دونوں میں فرق ہے ہوں اور بات آپ اعتراض نہ کر دیجئے گا وہ بھی میں بتا دوں ذرا سا کیا آپ ابھی تو کہہ رہے ہیں نماز کا حصہ نہیں ہے نماز کا وہ حصہ ہے وضو بھی تو نماز کا حصہ نہیں ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ وضو عجیب, عجیب ہے اس کے لیے الگ سے دلیل ہے قرآن کے اندر دلیل ہے اور حدیث بھی موجود ہے کہ سلاتم بغیر اہور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وضو کی نماز قبول نہیں کرے گا تو بہت ساری وضاحتیں ہر چیز کو ایک ساتھ نہیں مکس اپ کرنا چاہیے ملانا چاہیے جی دیکھیے اگر وضو کے دوران بسم اللہ یاد آ گیا تو کھانے میں بسم اللہ کی بات کو ذکر کرنے کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ محمد بن صالح علیہ وسمین رحمۃ اللہ علیہ اس پر قیاس کرتے ہوئے کھانے والے کھانے کے اندر ہے نا کہ اگر کوئی شخص سے بسم اللہ بھول جائے اور بیچ میں یاد آئے تو کیا پڑھے بسم اللہ فی اول و آخری اسی طرح سے وضو بھی اگر کیا کہتے ہیں وضو میں بھی بیچ میں یاد آ جائے تو بسم اللہ فی اول و آخری پڑھ لے اگر وضو کر چکا ہے تب یاد آیا تو اب وضو کر چکا ہے کوئی بات نہیں وضو ہو جائے گا جی آگے والی بات ہے مصرفین انبی ہے انجدی کال رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاخ اخراد کسی درسے میں میں نے بتایا تھا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کلی کرتے تھے تو ایک چلو پانی سے ہتیلی میں چلو ایک چلو پانی لے کر کے آپ کلی بھی کرتے تھے آدھے سے اور آدھے سے ناک میں پانی بھی ڈالتے تھے صحیح روایت ہے یہاں پر ایک حدیث ہے کیا طلحہ بن مشرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی استعمال کرتے تھے کلی کے لیے الگ پانی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ سے پانی استعمال کرتے تھے ابودا بے سنا دن دائف ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے لیکن سند کیا ہے اس کی اس کے مقابلے ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو سے دونوں کام کر لیا کرتے تھے کلی بھی اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا ڈا, آ, کیا کہتے ہیں چڑھا لیا کرتے تھے تو دیکھیں ہا? یہ سنت سنت یہ بھی ہے اور آج اس سنت پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں ہم بھولے ہوئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ ایک ہی چلو سے کلی بھی کر لیا اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے اور اس وقت میں نے شاید بتایا تھا کہ آ, کوئی حدیث اس طرح کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ الگ سے پانی بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ بات پھر سے میں تحقیق کر کے آپ لوگوں کو اگلے درس میں بتاؤں گا کہ کوئی اس طرح کی حدیث واقعی ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی اور راوی جو ہے طلحہ بن مشرف کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ لوگ اس کو مختصر طور پر پڑھ لیں گے آگے دیکھیے ایک کف سے ایک ہی چلو سے ہاں وضو کرنے ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے کے والی بات آئی ہے دو حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء ثم تمضمض صلى الله علیه وسلم واستنثر ثلاثا بیت یمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کی صفت بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے اور ناک میں پانی تین بار ڈالتے کس طرح سے اسی ایک پانی سے یا اسی ایک کف سے ہتھیلی سے یا چلو سے جس سے کہ پانی لیتے یعنی ایک ہی چلو سے لیے ہوئے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو میں لیے ہوئے پانی سے آپ کلّی کر لیتے تھے اور ناک میں پانی ڈال لیتے تھے یہ ابوداؤد اور سلن نسائی کی روایت ہے یہ حدیث بھی صحیح ہے اور کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی غبار نہیں اسی طرح سے عبد اللہ زید بن عبد البی کی یہ روایتی عبد اللہ بن زید ہیں یہ عبدالبی نہیں ہے فی صفت البو ثم اد من واحد یا فال کا سلاثن عبداللہ بن زید فرماتے ہیں وضو کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پانی ڈالا اور اس سے ایک چلو پانی لیا پھر اس سے کلی بھی کیا اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی چلو من کفن واحد کف کس کو کہتے ہیں کو اس کو کف کہتے ہیں. اور آپ ایسا تین بار کرتے تھے متفق علی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے لہذا آدمی چاہے تو ایک ہی کف سے ایک ہتھیلی سے کلی, کلّی بھی کر لے اور ناک میں پانی بھی ڈال لے اور چاہے تو علاحدہ علاحدہ ہاں کر لے دونوں طرح سے لیکن یہ جو ہے میں وعدہ کرتا ہوں انشاء تبارک و تعالیٰ ہوں ان شاء اللہ اخبار کو تعالیٰ دیکھیں گے اگر کوئی حدیث ہے اس طرح کی نہیں تو پھر جو حدیث ثابت ہے اس طرح سے ہم عمل کریں گے ٹھیک ہے نا چلیے اچھی بات اور کسی طرح کا کوئی سوال جی وضو کے بعد کی جو دعا ہے ہوں ابھی یہاں پر ذکر نہیں کیا آگے ہے ایک دو روایت کے بعد ہے وضو کے بعد جو دعا ہے وہ سنت ہے مستحب ہے ضروری نہیں ہے ہاں کہ آدمی کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو شخص ہاں وضو کر, کرے اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے تو دعا جو ہے وضو کے بعد کی جو دعا ہے واجب اور ضروری نہیں ہے لیکن آدمی کو دعا ہونا چاہیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اس میں کلب شہادت ہے اللہ الہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ خیر. کوئی اور پوچھ رہے تھے جیسے سوال ہے یا بہت سارے لوگوں کو اس سے بات ایک بات اور یاد آ بہت سارے لوگ جو ہے وضو کرتے وقت جو ہے بعض دعائیں پڑھتے ہیں ہاتھ دھوتے وقت چہرہ دھوتے وقت اور کیا کہتے ہیں ہاتھ دھوتے وقت بسا کرتے وقت پاؤں دھوتے وقت کوئی خاص خاص دعا پڑھتے ہیں تو اس طرح کی کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے وقت ثابت نہیں ہے اور یہ جو وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ وضو کرتے وقت نہیں پڑھیں گے بلکہ جب وضو سے فارغ ہو جائیں گے پاؤں دھو لیں گے تب پڑھیں گے سوال ہے کہ موزو پر جب مسا کریں گے تو اوپر والے حصے میں مسا کریں گے یا نیچے والے حصے میں صحیح بات یہ ہے کہ موزو کے اوپر والے حصے پر مسا کیا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یا ان کا ایک قول ہے کہ لوکان ہ برائی بر لکانا فی المسح اولا بل من آلہ ہوں کہ اگر دین کا فیصلہ ہماری عقلوں کے ذریعے سے ہوتا دین کا فیصلہ ہماری عقلوں پر منحصر ہوتا تو مسح کرنے میں موزے کا نیچے والا حصہ زیادہ بہتر ہوتا اوپر والے حصے سے تو ان کا یہ قول اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اوپر والے حصے پر مسح کرنا چاہیے بس اگلی سے جیسے ہاتھ ہے ایسے پھیر لے آدمی جی جی یہ ان کی ان کا قول ہے صحیح قول ہے درست قول ہے جی جی میں بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کہ آپ کیا ہے اس لیے ابھی نہیں کہیں گے دیکھتے ہیں کہ ثابت کیا ہوتا